وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهديه هدي محمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم وشرق الأمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار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 قرآن پاک کی تلاوت ایک انتہائی برگزیدہ اور عظیم الشان نیکی ہے جس کا اہتمام ہماری زندگیوں سے تقریباً نافید ہوتا جا رہا ہے اور ہم بہت کم قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں حالانکہ شریعت کے نقطۂ نظر سے یہ ایک ایسی نیکی ہے جو بہت زیادہ اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول کا ذریعہ ہے اور کیوں نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن پاک مکمل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے یوں اس دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے سوائے قرآن مجید کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تکلّہ صد خن اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا انتہائی سچا کلام وسام جبریلح اور جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے اس قرآن کو سنا بلغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحین اللہ تعالیٰ سے سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی کے ذریعے پہنچایا تو یہ ایک بڑا ہی بابرکت سلسلہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن جبیل امین سے سنا اور جبیل امین نے یہ قرآن اللہ تعالیٰ سے سنا اتنا پاکیزہ سلسلہ ہو اور اتنی برگزیدہ اور شاندار سند ہو تو کیوں نہ اس کتاب مقدس کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو لیکن یہ گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور ہماری زندگیوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام گھٹتا جا رہا ہے جو کہ انتہائی قابل ملامت امر ہے امام احمد الحمب الرحم اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ذکر فرماتے ہیں اسمان غنی فرمایا کرتے تھے با طارت قلو کو کم ماں شب حتم جب تمہارے دل پاک صاف ہوں گے صاف ستھرے ہوں گے طاہر ہوں گے پاکیزہ ہوں گے تو وہ کبھی تمہارے رب کے کلام سے سیر ہوئی نہیں سکتے جس قدر پڑھو گے تلاوت کرو گے اتنا تلاوت کا اشتیاق بڑھتا جائے گا اور یہ دل تلاوت قرآن سے بھریں گے ہی نہیں لیکن یہ وہ دل ہیں جو پاکیزہ ہوں پاک صاف ہوں صاف ستھرے ہوں تو لگتا ہے کہ وہ دلوں کی پاکیزگی ہمارے اندر سے مفقود ہوتی جا رہی ہے تبھی کلام رب العالمین سے یہ تعلق کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے جبکہ کہ قرآن پڑھنا بڑا ہی موجو برکت ہے اور باعث ثواب ہے رسول علیہ وسلم کا فرمان ہے منقرہ مد القرآن حرف فلاح و حشر و حسنات جو شخص قرآنِ پاک ایک حرف پڑھے گا سے دس نیکیاں حاصل ہوں گی علیف الام حرف لامیم حرف نہیں ہے بلکہ الف ان ہر فن بلام ان حرف بمیم حرف الف لامیم لام میں سے الف ایک حرف ہے لام دوسرا اور میم تیسرا اس طرح الفامیم پڑھ لینے سے تیس نیکیاں حاصل ہوں گی اور یہ بڑا اجر کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی بڑی قدر ہوگی اور ایسے واقعات اور احادیث موجود ہیں کہ ایک شخص ایک نیکی کو تلاش کرنے کے لیے کس طرح میدان محشر میں پھرے گا اور اپنے اعزاء اور اقارب سے اپنے رفقاء سے ایک نیکی کا سوال کرے گا یوں جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کا عادی ہو اور یہ اشتیاق اس کے اندر بھرا ہوا ہو تو روزانہ قرآن پاک پڑھ کر ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں حاصل کرتا رہے گا اور یہ ایک لامتناہ سلسلہ ہے جس قدر پڑھو گے اسی قدر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا اور یہ ایک ذخیرہ بنتا جائے گا رسول کریم صلی تعلییہ وسلم کا فرمان ہے الماہر قرآن ماہ سفر کرام ولب یقر بہو شاخ الشاق لہو اجران اور یہ بھی دین کی ایک برکت ہے کچھ لوگ شاید اس لیے گریزاں ہوں قرآن پڑھنے سے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا یا بچپن میں ہمیں کما حقو ہو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا گیا اب ہم کیسے پڑھیں اس کا جواب یہ حدیث ہے کہ جوش قرآن کا ماہر ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے اس کے حقوق پورے کرتے ہوئے یعنی مخارج کی ادائیگی تجوید کے احکام ایک ایک حرف کو اس کا حق دیتا ہے اور اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کی بڑی باقیدہ مخلوق ہے اور بڑی برگزیدہ یہ ہستیاں ہیں ان میں اس کا شمار ہوگا ولدی یقرو جو تھا اور جو اس کو پڑھتا اٹک اٹک کر بہوا نے شاخ اور قرآن پڑھنا اس کے لیے شاخ ہے مشکل ہے با صحبت ہے لیکن پھر بھی پڑھتا ہے کوشش کرتا ہے لہو اجران میں اللہ تعالی اس کو دوہرا آجر دے گا تو پھر یہ سوال ختم ہونا چاہیے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا پڑھنا سیکھنا چاہیے لیکن پڑھنا ترک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شریعت میں اس کا حل موجود ہے کہ جس شخص پر تلاوت قرآن شاخ ہو وہ پڑھے ضرور وہ اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا اور بہت ہی اٹک رہا ہے اور اس کی زبان موٹی پڑ رہی ہے حروف زبان پر چڑھتے نہیں ہیں لیکن وہ کوشش کر رہا ہے تو اس کو دوہرا حضر ملے گا ایک تلاوت قرآن کا دوسرا کوشش کرنے کا اور ویسے بھی قرآن پاک کی مہارت سے کیا مراد نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے یوقاد صاحب القرآن قرآن ایک قرآبر قیامت کا دن ہوگا اور صاحب قرآن سے کہا جائے گا ایک حدیث میں حامل قرآن جو قرآن کو اٹھانے والا ہے اس سے کہا جائے گا کہ طرح کہ تم پڑھتے جاؤ اوپر کو چڑھتے جاؤ ورتل کما کن ترتل اور جس طرح دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتے تھے ترتیل سے پڑھتے تھے اس طرح ترتیل سے پڑھو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے فإن منزل کاخر کا آئندہ ہوا تمہاری جو آخری آیت ہوگی جس کو تم پڑھو گے وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا مسلسل اوپر کو چڑھتے جاؤ آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے کہ صاحب قرآن کون ہے حامل قرآن کون ہے ابن تیم فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ حامل قرآن وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرے قرآن کا قاری یہ حامل قرآن پڑھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا حامل قرآن اس کی حدود پر ٹہرنے والا حامل قرآن اس کا یہ اجر ہے کہ اسے قیامت کے دن پڑھنے کو کہا جائے گا اور مسلسل اسے اوپر بلندیوں کی طرف چڑھایا جائے گا جو کہ اخروی دراجات بلند دراجات ابن قیمت فرماتے ہیں کہ وہ شخص حامل قرآن نہیں ہے جو عمل نہیں کرتا جس کے اندر قرآن پڑھنے کا جذبہ نہیں ہے عمل کرنے کا جذبہ نہیں وہ ان اقام حروف و حصل صحم خواب و قرآن کے سارے حروف کو تیر کی طرح سیدھا کر دے معنیٰ یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کی تجوید کا حق دے مخارج صحیح ادا کر لے لیکن اگر وہ زیور عمل سے آراستہ نہیں ہے اور قرآن کی تلاوت خشیت کے ساتھ نہیں بلکہ ریاکاری کے ساتھ تو وہ حامل قرآن نہیں ہے مصاحب قرآن نہیں ہے بلکہ حامل قرآن وہ ہے جس کی تلاوت میں خشیت ہو اخلاص ہو گو وہ تجوید کے احکام سے واقف نہیں ہے اور گو اس کے مخارج صاف نہیں ہے لیکن کوشش تو کر رہا ہے مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے اور عمل کا جذبہ ہے یہ در حقیقت حامل ہے قرآن لیکن جو شخص گو تجوید کا حق ادا کرے اور مخارج صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے مگر اس کا دل خشیت سے خالی نہیں اور تیر میں ریاکاری ہے کوشش یہ ہے کہ میرے لمبے سانس کی تعریف ہو عمل کا جذبہ مفقود ہو تو وہ حامل قرآن نہیں ہے تو قرآن پاک کے حقوق پہچاننا انتہائی ضروری ہے اور اس کی جو ابتدا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے حروف کو پڑھنے سے اور کلام الرحمان کو پڑھنے سے جو کہ یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے اور یہ تعلق بڑا ہی برگزیدہ ہے کیونکہ رحمان کا کلام صحابہ کرام نام نزول فہی کو باعث سکونت قرار دیتے تھے کیونکہ رحمان کی طرف سے روزانہ پیغام آتے صحابہ تک پہنچتے اور یوں ایک تعلق قائم تھا کا اپنے رب کے ساتھ نبی السلام کے انتقال کے بعد ایک دن اوب کے صدیق عنہ نے اپنے ساتھی اپنے دوست عمر ابن خطاب رضی عنہ سے کہا کہ ہم سے بڑی بھول ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بابرکت خاتون ام ایمن کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے جو کہ نبیر اسلام کی حاضر اور دائیا تھی اور آپ اس کی تکریم کرتے تھے اپنی چادر اس کے لیے بچھایا کرتے تھے اور ہم اس کو فراموشی کر بیٹھے چلو ام ایمن کی زیارت کر کے ہیں جب یہ دونوں دوست وہاں پہنچے تو ام ایمن نبی رسلام کے ان دو پیارے ساتھیوں کو دیکھ کر رو پڑی اور یہ دونوں تسلی دے رہے ہیں کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق پر روتی ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی علیہ السلام کے لیے بہت کچھ ہے بڑی نعمتیں خیر کثیر ہے امن نے کہا یہ بات میں جانتی ہوں میرا رونا اس سبب سے نہیں ہے ولیکن اب کی قد من السماء میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کے جانے کے بعد آسمان سے وحی آنا بند ہو گئی جو رحمان کے ساتھ ایک تعلق تھا روزانہ کی صدا پر وہ ختم ہو گیا اب آسمان سے پیغام نہیں آتے اب جمیل امین کا نزول نہیں ہوتا جو اللہ رزت کی طرف سے اس کا کلام لے کر آئے اور یہ مبارک احکام لے کر آئے بھائی عجت حمل بکار تو ام احمد نے ان دونوں ساتھیوں کو بھی رلا دیا کہ واقع یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ پیغمبر اسلام کے حیات طیبہ میں روزانہ آسمان سے پیغام آیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوا کرتا تھا اب وہ سلسلہ معقوف ہو گیا یہ صحابہ رام کا جذبہ جس قدر قرآن آئے گا اس قدر پڑھا جائے گا اور اسی قدر ایک ایک حرف ادر و حسنات کا باعث ہوگا قیامت کے دن تلاوت قرآن کی بڑی شان ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرال قرآن فعم نہ قیام شفیع صحابی قرآن پڑھا کرو یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہوا آئے گا بلکہ اس قدر سفارش کریں گے کہ جب تک بندہ جنت میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک خاموش ہی نہیں ہوگی یہ سورہ ملک تشف علیہ صاحب الجنت سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی سفارش اور شفایت کرتی رہے گی اس وقت تک کرے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے جنت میں پہنچا کے چھوڑے گی بلکہ دو سورتیں سورہ بقرہ اور سور عالی امراد جن کو زہراوان کہا گیا قرآن کا نور کہا گیا فرمایا کہ تجا دس و یہ تو جھگڑیں گی اپنے پڑھنے والے کو بخشوانے کے لیے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور یہ بادلوں کی طرح پرواز کرتے کرتے وہاں پہنچ جائیں گے اور تجا دران حت خلاح جنت اور اپنے پڑھنے والوں کو, بخش کو بخشوانے کے لیے بقادت لڑیں گی جھگڑیں گی اس وقت تک ان کی خوشومت اور جھگڑا قائم رہے گا جب تک ان کو جنت میں پہنچانا تھا تو یہ تعلق قرآن کتنا پر گزیدہ ہے قیامت کے دن یہ شاخے ہے بلکہ قیامت کے دن اس کے بعض مقامات ایسی شفاعت کریں گے کہ جنت جنتیں پہنچا کر ہی چھوڑیں گے کتنی عمدہ رفاقت ہے اور اتنی بہترین دوستی ہے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ قرآن قیامت کے دن کہے گا یقول القرآن یومردیام اللہ یا اے اللہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا اس کو لباس پہنا دے لباس فاخر تو ایسی علامت ہونی چاہیے جس سے پہچانا جائے کہ یہ صاحب قرآن تھا فی البص تاج البار تو اسے عزت اور وقار کا تاج پہنا دیا جائے گا جس تاج کو دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی کہ یہ حامل قرآن ہے یہ وہ شخص ہے جس کا قرآن باغ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا قرآن کہے گا اللہ میں سند ہو یادنا کچھ اور بھی بڑھا دے تاج تو پہنا دیا تاج القرآن عزت اور وقار کا تاج یا اللہ کچھ اضافہ فرما فی البہ سے کرام جانے ترپ جی کی ہلدی سے پھر اسے کرامہ کا عزت کا حلہ پہنایا جائے گا حلہ ایک مخصوص لباس ہے جس کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں ایک اوپر کا ایک نیچے کا اور دونوں ایک ہی کپڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اسے لوگ عرب میں حلہ کہتے ہیں کہ نیچے کا لباس وہ تہمند ہو شلوار ہو اوپر کا لباس وہ چادر ہو لباس ہو رضا ہو قمیص ہو دونوں کا ایک ہی کپڑا ہو ایک ہی کپڑے سے بنائی ہو تو وہ حلہ کہلاتا ہے جب قرآن کہے گا یا اللہ اور بڑھا دے تو اللہ رنگ عزت عزت و وقار کا حلہ پہنا دے گا اور پھر قرآن تیسری بار کہے گا اللہ عمر واہن کہ یا اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے فیئر تو اللہ ہوا تو اللہ تعالی اس بندے سے ہمیشہ کے لیے رادی ہو جائے گا جب راضی ہو جائے تو فرمائے گا کہ اقرا فرقہ کہ میرے بندے اب تو قرآن پڑھنا شروع کر دے اور اوپر کو چڑھنا شروع کر دے اور جہاں تک پڑھتا جائے گا کہ تیری آخری آیت ہوگی وہ تیری منزل ہوگی تیرا ٹھکانہ ہوگا اتنی بلندی پر تبی تو نبیر اسلام کا فرمان کہ بعد اہل جنت دوسرے جنتیوں کو یوں دیکھیں گے جیسے آج زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں اس قدر فرق مراضب اس قدر منزل مقام کا فرق کہ قرآن پاک کی برکت سے ہے بس یہ کہ دل میں خشیت ہو ریاکاری کاری نہ ہو اور امل کا جذبہ ہو صحابہ کے نام کی زندگی اس کی عملی تعبیر عمل کے جذبے کی ایک مثال ابو طلحہ انسائی رضی اللہ نے کون پاک پڑھ رہے تھے یا کریما آ گئی لند نادر تنفقوا مما تحبون کہ اس وقت تو تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شاید اللہ کو نہ دے دو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو کہ تمہارا مال جس سے تمہیں بہت ہی محبت ہو جب تک اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو تم نیکی کی حقیقت کو پہنچ ہی نہیں سکتے وہی تلاوت رہی اور پیغمبر علیہ اسلام خدمت میں حاضر ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کا کیا تقاضا ہے کہ اس وقت تک نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو وہی نہبالی بےروحا میرا سب سے محبوب مال میرا باغ بےروحا ہے جو ضرب المسل ہے بڑے گھنے اس کے درخت ہیں اور بڑا سیر اس کا پھل ہے یہ میں دے رہا ہوں تو وہ إِلَ اللہ و رسول اللہ اس کے رسول کی طرف ہے اللہ کی طرف اس لیے کہ اللہ کے نام پر ہے اور اس کی ندا حاصل کرنے کے لیے ہے. رسول کی طرف اس لیے کہ رسول کریم علیہ وسلم اس مال کو جہاں چاہیں خرچ کر دیں جس کو چاہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس باغ کو جانتے تھے حدیث میں آتا کہ آپ بات اوقات ابو طلحہ کے باغ میں جایا کرتے تھے بیٹھا کرتے تھے گنے درختوں کے سائے تلے اور باغ میں موجود ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے اور پھل تناول فرمایا کرتے تھے فرغ کے پاک دارے کا بادل رابر ابو طلحہ کیا کہنا بہت خوب یہ تو بڑا ہی منفرد بخش مال اس کا نفع دنیا میں بھی قیامت کے دن بھی دنیا میں اس طرح کہ یہ بڑا گنا باغ ہے اور بڑی کثیر اس کی آندنی ہے اور اللہ کی راہ میں دے دیا گیا تو اس کے سلا قیامت کے دن اگر شان ہوگا مال راہ بڑا ہی منفرد بخش مال امنا گد قبل نا ان رد نہ اندر قبیل نہ ہو وہ ہم نے یہ مال قبول کر لیا اور تمہیں لوٹا بھی دیا قبول کر کے تم واپس لوٹا رہے ہیں اس لیے لوٹا رہے ہیں کہ غراہ ہو کہ جو اقراوین کہ تم خود اس مال کو تقسیم کرو اپنے قرابت داروں میں رشتے داروں میں اپنے قرابت داروں کو دیکھو جو مستحق ہیں انہیں خود دو اس کا دوہرا اجر ہے ایک صدقے کا اور دوسرا سدا رحمی کا جو قرابت داروں نے تم نے محبت کی ان کا خیال رکھا تو یہ دوہرا اجر ہے تمہارے لیے یہ عمل بالقرآن کی تفسیر ہے تعویر قرآن پڑھا اور فوراً عمل پر مستحد اور کمر بستہ ہو گئے امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جنگ خیبر کی فتح کے بعد فتح خیبر کے بعد ایک زمین ملی تھی بڑی نفیس وہ زمین تھی اور فصل سے بھرپور امیر عمر فرباتے میں سوچتا تھا کہ ایسا مار مجھے کبھی نہیں ملا اور پھر یک لق یہ آیت میرے سامنے آ گئی کہ تنفقوا مما تحبون تو میں نے بھی اس مال کو نبی اسلام کے سامنے پیش کر دیا کہ میرا نفیس ترین مال ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک تم اللہ گراہ میں محبوب شے خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے تو میں یہ مال آپ کو دیتا ہوں جہاں چاہیں آپ خرچ کر دیں نبی علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا کہ اس اسلحہ کہ تم اس کے اصل کو روک لو اور اس کے ثمرات کو تقسیم کرو اس کا معنی یہ کہ با فغرا میں تقسیم نہ کرو بلکہ اس کے اصل کو وقف کر دو ایک ٹرسٹ بنا دو بیت البار کے سپرد کر دو نہ اس کا حبا ہو نہ اس کا وارث ہو نہ اس کو بیچا جا سکے اور جب تک یہ زمین قائم ہے اس کی آمدنی جاری ہے تب تک یہ آمدنی اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی رہے جو کہ صدقہ جاریہ کی بہترین شکل کسی مال کو وقف کرنا تاکہ اس کی آمدنی مستقل خرچ ہوتی رہے یہ صدقہ جاریہ کی بہترین شکل چاہ جمیر المومین نے یہ باغ اور یہ ساری زمین وقف کر دیں اور اس کی آمدنی فکرام مساکین میں اور اطاق میں خرچ ہوتی اطاق سے مرد غلاموں کو آزاد کرنا مسلمان گردن کر اگر غلام ہوتی اس پاقیدہ پیسے سے وہ آزاد ہوتے ہیں، آزاد کرائے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ تا دیر جاری رہا تو یہ وقف ایک صدقہ جاریہ کی بہترین شکل ہے کہ اس کا اصل محفوظ ہو اور اس کی آمدنی مستقل خرچ ہوتی رہے تو یہ ایک عملی جذبہ قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ کہ جو بھی اللہ کا حکم سامنے آ گیا اس پر عمل کرنے کے لیے مستحد ہو گئے یہ حقیقی تعلق القرآن ہے کہ اس کو پڑھا جائے تلاوت کی جائے اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کیا جائے اس کا فہم حاصل کیا جائے تاکہ یہ عظیم تعلق اللہ کی رضا کا باعث بن جناب جناب اکرم اجال کے بیٹے تھے بڑا عمدہ ان کا اسلام تھا جب قرآن دیکھتے تو اپنے سینے سے لگا لیتے اور بار بار دہراتے کلام اور ہبی کلام اور ہبی میرے رب کا کلام میرے رب کا کلام اور یہ بڑا اہم نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو اللہ نے کلام فرمایا تو وہ کلام اگر ہم بھی پڑھیں گے ہماری زبانوں پر جاری ہوگا تو کتنی عظیم و شان کی ابتدا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کلام فرمایا ہم بھی اس کو پڑھ رہے ہیں ایک ایک حرف پڑھ رہے ہیں تو کتنی عدیم و شام یہ جی ابتدا ہے اللہ رب العالمین کی اور کس قدر اللہ کی رضا کا موجب ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ تعلق القرآن جو ہونا چاہیے وہ آج مفقود ہے اب سے کچھ عرصہ قبل ہمارے بزرگ بڑا اس کا اہتمام کرتے تھے صبح سہری کے اوقات میں گھر کی بتی جلتی اور ساتھ ہی آبود بلاہ میں شہیدان الرجیم بزرگوں کی بوڑھے مردوں اور نانی اور دادیوں کی تراوت کی آواز شروع ہو جاتی وہ اہتمام محبود ہوتا جا رہا ہے تو پھر کیوں نہ یہ قرآن قیامت کے دن خود شکوہ کرے گا اللہ کا رسول کہے گا قومی قرآن العالمين میری اس قوم میں پکڑا چھوڑا ہوا پکڑا تھا اور میں ہے لیکن چھوڑ دیا تلاوت نہیں کرتے تھے پڑا ہوا پڑا ہوا تلاوت نہیں کرتے تھے لکھتے ہیں کہ یہ شکوہ ان لوگوں کے حق میں ہوگا ان لوگوں کے متعلق ہوگا جن کے پاس بس تو موجود ہے نسخہ تو موجود ہے قرآن کا مگر وہ تلاوت نہیں کرتے تو یہ تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے میں نے پچھلے دو ہفتے بحرین میں گزارے ایک علمی دورہ تھا ایک مسجد میں تمام نوازیں پڑھنے کا موقع ملا جو میری رہائش کے قریب تھی اور وہاں جو لوگوں کا طریقہ کار دیکھا بڑا پسند آیا کہ لوگ ان بعض لوگ اذان کے ساتھ مسجد میں موجود ہوتے اذان ختم ہوئی اذان کا جواب دیا دعا پڑی سنتیں پڑھیں یا نفل پڑھیں اور پھر جو باقی وقت بچتا دس منٹ سات منٹ پندرہ منٹ اس میں قرآن کی تلاوت کرتی کچھ لوگوں کا یہ مسلسل معمول دیکھا جس کے کئی فائدے ہیں ان اذان کے ساتھ مسجد میں موجود ہونا سفی اول کو پا لینا تقبیر تحریمہ کو پا لینا نبی رسلان کی حدیث ہے تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ صفی اول کا فائدہ کیا ہے تو ہر نماز پر تمہارا جھگڑا ہو لڑائی ہو تم لڑو آپس میں سفی اول میں کھڑا ہونے کے لیے اور ایک حدیث ہونا ہے کہ اللہ یہست لستا تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ سفی اول کا فائدہ کیا ہے تو ہر نماز کے موقع پر صفی اول کے لیے قرآن اندازی ہو کہ جس کا نام نکلے گا آج وہ کھڑا ہوگا تو صفی اول کو پانے کا فائدہ تقریر تحریمہ کو پانے کا فائدہ اور پھر ساتھ ساتھ آدھا پارہ یا پچاس آیتیں تلاوت ہو گئی اور پانچوں اوقات میں ہوئی دو ڈھائی تین پارے روزانہ پڑے جا رہے ہیں تو بڑا یہ پسندیدہ معمول ہے ایک ایسی سنت جس کا واقعی ہمارے اندر بھی احیاء ہونا چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے تو اس طرح کلامیں رب العالمین سے ایک تعلق بھی قائم ہوگا کر تلاوت کا اجر بھی ملے گا اور پھر یہ روحانیت اور تقویٰ کا باعث ہوگا لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اور اس کا چنا جو ہے وہ تلاوت قرآن میں اور اللہ کے کثرت ذکر میں اسلام کی حدیث ہے تھکا مارتا ہے زخمی کر دیتا ہے جیسے تم لوگ سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا مارتے ہو مسلسل سواری کرتے کرتے اسے ماندہ کر دیتے ہو دبلا کر دیتے ہو اور تھکا مارتے ہو اسی طرح مومن اپنے شیطان کو مارتا ہے ماندہ کر دیتا ہے ضربے مار مار کر زخموں سے چور کر دیتا ہے اور یہ کون مومن ہے کہ وہی مومن جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے ذکر کا سردار تلاوت قرآن ہے ہر ذکر اللہ کے بیمبر کی تعلیم ہے لیکن قرآن اللہ کی وحی اللہ تعالی کا پڑا ہوا کلام ہے شیطان قرآن پاک کی تلاوت سے جو ضربے محسوس کرے گا تو کوڑے اس پر آپ برسائیں گے وہ تھک ہار کے ماندار چور ہو جائے گا اور اس میں آپ کو برجلانے کی طاقت نہیں رہے گی نتیجہ یہ کہ آپ قوی ہوں گے اور شیطان کمزور ہوگا اور یہ چیز فائدے مند ہے اس کا فائدہ آج بھی ہے اور کل قیامت کے دن بھی ہوگا لیکن اگر آپ غافل ہو جائیں تلاوت قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے تو شیزان طاقتور ہوگا اور آپ ماندار کمزور ہوں گے جس کا نقصان ہی نقصان شیطان عدو مبین ہے کل کھلا دشمن اس کے دل میں کوئی ترس نہیں ہے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پرلے درجے کا گمراہ کر دے اور کل جب قیامت قائم ہو تو تمہارا جہنم میں اسفل صاف میں شمار ہو پچھلے سے نچلے طبقے میں تم چلے جاؤ یہ اس کی عداوت یا اس کی دوستی کا مظہر ہے لیکن اگر اللہ کا ذکر ہوگا اور اللہ کے ذکر میں سر فہرست قرآن پاک کی تلاوت ہے تو عنا الطراف الات کے ان حصوں میں قرآن پڑھا جائے گا تو یقین یہ باعث عظمت بھی ہوگا اور باعث اجر بھی ہوگا یہ عمل جو ہماری زندگیوں سے رخصت ہو چکا ناوید ہو چکا اور مفقود ہو چکا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اعادہ کی اور اس کے احیاء کی توفیق دیتے مصنف ہماری جیبوں میں ہو جہاں بیٹھے ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے ہمارے گھروں میں ہو گھروں میں پڑھیں تاکہ ریاکاری نہ ہو مساجد ہوتے ہی ہوتے ہیں ہماری دکانوں میں ہو کاروباری مراکز میں ہو جہاں موقع ملے فون باغ کی تلاوت کرے ہر مجھے بھی ادر ہوگا اور اللہ کی رضا اور اس کی محبت کا ذریعہ ہوگا بس توفیق بسر اللہ الحمد اللہ